الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم آمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان بجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدار الآخرة خير للذين يتقونا أفلا تاكلون محترم سامئين نوجوان صافي وديني ما وربهنون اللہ رب العالمین نے ایمان کے چھ ارکان مقرر کیے ہیں اور چھ ارکان ہم میں سے تقریباً ہر مسلمان مرد اور چھوٹے بڑے کو یاد رہتے ہیں آمن تو بلّہ ہی و ملاکت ہی و قطب ہی و مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کو کہا جاتا ہے ایمان بالآخرہ یوم القیامت پر ایمان کہ یہ انسان کو جو زندگی ملی ہے یہ دار العمل ہے اب اس کے بعد دار الجہ جو آتا ہے قیامت کا دن اسی کو یوم الحساب یوم الجگہ یوم القا یوم الدین سارے نام اسی دن کے ہیں اس پر ایمان رکھنا مومن بننے کے لیے شرط ہے جیسے اللہ پر ایمان رسول پر ایمان فرشتوں پر ایمان تقدیر پر ایمان ایسے قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے جب یہ دنیا دار العمل ہے اور دار الجہ اور دار ال بدل جو ہے وہ قیامت کا دن ہے تو اللہ حرب العالمین نے مومنوں کو متردع کیا کہ مومنوں تمہارے لیے دنیا سے بہتر جگہ آ ہے فرمایا ویرا تو خیر الس دنیا سے بہت بڑی چیز آپ کے لیے آ ہے جو آئے ہم نے سوراوت کی فرمایا سورے کیا ہے بار آخرا تو خیر النا دار الآ آخرہ یعنی اس کے کے دن نیک اعمال کا جو بدلہ اللہ جنت کی شکل میں دے گا وہ دار الح جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دارالآخرہ یہ بہت ہی بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے قوم للذین لدی جو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور مستقم اور پہلے ہیں خلا نے شاق نمایا یہ دار الآرا جو ہے دار الآرا میں انسان کے ہر چھوٹے بڑے امال کا سامنا انسان اپنے آنکھوں سے کرے گا رقل العالمین نے شاپ نمایا ہم مسکارتن خیرا ہم مسکارتن شررا جس انسان نے ذرہ برابر نیکی کیا ہے قیامت کے دن اپنی آنکھ خود سے اس کا بدلہ بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اپنی برائی کا سگا کی سگا اور اس کا بدلہ بھی انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے اور قیامت کے دن اسی لیے پورا کہ ما قرآن من قول شاخ روایا ان لائن انسان زبان سے کلمہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ادا کرے اور ریکارڈ میں نہ آ جائے آدمی کے زبان سے کلمہ نکلا فرشتے نے اللہ کا حکم سے ریکارڈ کر لیا نوٹ کر لیا ارے پورا آدمی نشاناتی ان لائن سے اور من ہو یو ملک ایک بڑا کتاب رکھا کفا دینش کرے کہ ہسی کا اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اے میرے بندو تم میں سے ہر انسان کا نام ہے آمار جو ہمارے تم لہا کے دینا کے بین یا رمو رما تگام جو کچھ تم کرتے ہو اور کہتے ہو اس کے ریکارڈ کے لیے محسوس رکھنے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر فرشتوں کو متعین کر دیا ہے اور سب کچھ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ تیار کیا ہوا ہے تمہارا ریکارڈ اور تمہارا نام آمائ اللہ رب رباس فرماتے ہی اس کوئی انسان ہو رہو تھی کہ ہر انسان کے نام آمار کو اللہ فرماتے کے اس کے گلے کے اندر ہم نے تال دیا ہے انسان جو مرتا ہے اس کے سارے کپڑے ساری چیزیں نکال دی جاتی ہیں جیسے نام آمار انسان کے گلے میں قبرستان قبر پس جاتا ہے اور ایسے ہی وہ پڑا ہوا ہے نام امار قیامت کے بھی بھسنے کے میدان میں جو سارے مردے کٹھا کئے جائیں گے وہ نکھ رے کے یوم پیلام وہ اس کے گرے میں تگا ہوا نام آمار جو دنیا کی کوئی طاقت دیکھ نہیں رہی ہے انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے گرے میں کیا سگا ہوا ہے اس کے سند میں دل بھر کے آمار کا رکھاڈ اللہ شرما کے جلے میں ہم نے ساتھ دیا ہے منخرے کے رہو یوم اللہ مت کے دوست آمال کو اس کے سامنے نکال کر کے رکھ دیں گے اور میرے بادل اللہ فرمائیں گے میرے بندے ایک طرح کتاب آتاب آپ مارے کا ہنسی بات اے میرے بندے یہ اپنا نام آمال تیرے گلے میں میں جب سے تو بڑا ہوا اس وقت سے میں نے تیرے گلے میں تانگ رکھا تھا اور آپ ہنسی میں باندھ یہ تیرا نام آمار تیرے سامنے ہم نکال کر کے تجھے پکڑا رہے تھوڑا کسان تھا میرے بندے اپنا نام آمار پہ لے سکلے کا سوا اور اس نام امار کو پہلے کے بعد خود تجھے پتا چل جائے گا اپنا فیصلہ کر لے گا کہ جنت کا مستحق کیا جہر نام کا مستحق اور اندر اس میں آمار کا پتا جان فرمایا یہ ایسا زبردست نام امال ان کا کبھی مستقل ہر چھوٹی بڑی بیٹی یا ہر چھوٹی بڑی بوائی اللہ رب العالمین کے حکم سے اس سطر میں آ چکا ہے, لکھا جا چکا ہے اور اسلامت کے دن اللہ فرمائیں گے ایک کتاب کا مشکل میرے دھندے نام امال پہلے خود اپنا فیصلہ کر لے گا کسی جنم کا مستحق ہے جہنم کا نب یہ ہے اللہ تعالی ساتھ رما ہیں جب بنتا نام آمال پڑے گا اس کی چیز نکل جائے گی آہ نکل جائے گی پریشان ہوگا اور رہ ہٹا وہ ساتھ سناتے ہی نامِ امان پڑھتے ہی انسان چیخ گا بے رنگا لا بل کتاب یہ نامِ امان دیتا ہے یہ کس نے تیار کیا ہے لا باد اتنا چیتنا درجے اور بڑی سے بڑی چیز ہر چیز اس کے لیے نے اس نے ریکارڈ کر لیا کوئی سیٹ بار نہیں چھوڑی اور कोई سیٹ نہیں بانٹی ہے میرے بھائی کہ آپ اچھے دن جس انسان کا نام ہے آمان ڈائیں ہاتھ مل گیا اور کنگریس میں ڈانے کا مستحق بن گیا وہی سب شو بڑی کامیابی ہے روپی نے ساتھ روا کہ منا والا دن نہ آخر سالحراہ مراحم یا درم کشو سچ ایمان لایا اللہ پر اور سیا بخر جو اللہ پر ایمان مان لایا یہ آخر پر ایمان مان لایا وہ میرا سواگ رہا اور مال کرتا رہا بلا ہوم اضر ہوم اندر ہند اللہ خط پر لوگ ہیں جن کا بدلہ جن کا اضرا اللہ رب العالمین کے پاس ہے اولا خونا رو یا جب جن کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہوا قیامت نہ کسی چیز کا دم ہوگا میرے بھائی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ آمار کریں وہ میٹ نہ کریں اور اس کا اختیار کریں جو انسانیں قیامت کے انتارا آخرا جنت کا مستحق بنا دے اور ہمیں کامیاب کرے ان میں بہت بڑی چیز میرے بھائی چند کی نہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائی اُس اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اللہ رب العالمین کا خوف کرنا اللہ سے درد نیکی کرنا اور اللہ اور غلامیم کے درد سے برائی کو چھوڑنا آج جمعے کا دن ہے ممکن ہے ہمارے بہت سارے بھائی میں ہفتے بھر نماز نہ پڑھے ہوں پچھلے چمہ تو مسجد میں آئے ہیں اور پھر اس کے بعد آج مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور پھر آج چھوڑیں گے تو اگلے چمہ سے پھر بھی وہ مسجد کے قریب آنے والے نہیں ہیں سوال یہ ہے پورے پتے پر انسان نماز نہ پڑھا آج تو نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس لیے آیا کہ ڈیرے ماہے کمرے ماہیں پہچان کے لوگ مہار گئی جو چوبے کی نماز نہیں پڑھتا اگر کےنے کا ڈر نہ ہو تو شاید چوے کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا میرے بھائیو ایسی عبادت ایسی نماز ایسے اللہ کی فرما برداری جو لوگ اوکے درد سے چنا جائے اس کی کوئی پہلو کوئی قدر قیمت نہیں ہے عبادت وہ مجبور ہے اس برائی کا چوہنا جو سوال ہے جو اوپر رانے کے درد سے اسی لیے سب سے پہلے کی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ درد انسان اگر اپنے اندر تخل اللہ اللہ تعالیٰ کا اگر پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا درد اللہ رب العالمین کا غلط اسے سنت کا وارث بناتا ہے اسی لیے گلاب نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ارشاد ارسانا سنت جو ہے ہم نے متقین کے لیے تخواہ تخوا میں نے کہا تخوا کا مطلب یہ ہے اللہ کے درد سے گناہوں کو چھوڑا جائے گنا جائے اور ان آخر کے در سے اللہ اور فرما لداری کی جائے چنا کردمی نے فرمایا المنو وہ قانون المنو وہ قانون کل شرا فل حو دنیا وہ فل آگین آمنو جی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہ قانون وہ سے ڈرتے تھے اللہ کے خوف سے انہوں نے رس کی فرما برداری کی اور اللہ تارہ کے خوف اور ڈر سے اپنے کو گناوں سے بچایا رس لازم فرماتے ہیں یہ تقوا والے ایمان یہ ایمان والے تکوا سے آپ جو ہے رحم الشراف الحیات دنیا ان کے لیے دنیا میں بھی بشاعت ہے اور پھر آخرت اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے سب سے پہلا عمل میرے بھائیو نے تقوا اور پرہیز جاری ہے نمبر دو اگر انسان چاہتا ہے تو احمد کے دن در جنت حاصل کرے اور آخرت کی کامیابی اگر اپنا حاصل ہو تو اس لیے دوسری چیز شرط ہوئے یا دوسرا امر ہے کہ ہے اللہ تعالیٰ کے نظری پران دیا فرمایا اللہ کے نزدیک کا استعمال اللہ کا کے رسول کا طریقہ ان کی سنت ان کے ان کے کردار ان کے چار چلن کو کھڑا جائے بڑے افسوس بات ہے. آج ہمارے مسلمان نوجوانوں میں اور کھلاڑی کا حسوا ہوتا, ہوتا ہے جیسے اس نے لباس پہنا وہی لباس جیسے سالوں میں جا کر کے بار کٹنگ کرایا ویسے ہی بال کی کٹنگ وہی جوتے ہاؤس میں کھاروں نے اصلی مستاروں نے بندی کے بعد چھوٹے کیے اور اپنے سال نقط کیے تو وہ بھی ان کی بہت بت میں اپنے سالوں کو بندی کے پار پکاتا ہے اور اپنا بچپن چوٹی باندتا سوچو ذرا سا اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو ضروری ہے نبی کا اس واپے یہ قرآن پار سورہ اللہ فرماتے ہیں نگس کانا رکھوں رسول اللہ عصورت الحرم یہ من کام ہے رجو اللہ آسر و رحم جو چاہتا ہے کہ قیامت کے یہاں رکھ کے سامنے کھا ہو اللہ سن ہائے اس کے ایمان اس کے تطلے اس کی نیچے کو قبول کرے اور سنت نشیل کرے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں صرف ایک راستہ کیا ہمارے نبی کے چار چنک اور ہمارے نبی کے طریقے کو اپنا لے گی دیکھیں ہماری شکل ہمارے پاس ہمارے نواز ہماری سب سور ہے کہ اللہ کے رسول ابو بکر عمر کی طرح ہے یا دنیا میں کسی اور سے ایک جانوروں کی طرح ہے اس سے پہلے آئندے سے آئندہ فیصلہ کرے گا کہ تیرے ہم کی دار ڈر جیسے لگت کام رکھوں سوری اللہ اور گرمی کا موسم تھا گرمی کا موسم ہے ایک ساری بہت دور دور سے نبی کی محبت میں نبی سے ملنے کے لیے آئے بس مسجد چھوٹی تھی گرمی کا موسم تھا آپ اپنے کمیز کا بطن کھود رکھیے باقی طرح پینے پر ہا آئے بھی آئے ملا کہ ایمان کی طریقی ایمان تحریر نہ محبت نہ ادار دیا دن سیکھے چلے گئے تو ساری زندگی اس اللہ کے بندے میں نبی کی محبت میں کا تنخوٹ بند ہی نہیں کیا سردی ہو گندی ہو بارش ہو پیس پہنا ہو تمیش ہو کنکا ہو اور بھی کپڑا پہنا ہے لوگوں نے دیکھا دکھا اللہ کے بندے یہ کیا درد کرتا ہے سردی کا موسم ہے دشن بندے بند کنوا کی سیما محبوب ہے کہتے ہیں کیا بتائیں ہم تو اس سردی کے حساب سے ہے لیکن جب نبی سے ملاقات تھی اپنے محبوب سے جنگ کی محترم اللہ نے اپنے بہت رکھی ہے ہم نے اس بات کو دیکھا پرچن کھونے سے دیکھ لینے کے بعد اصل میں انہیں پرچن کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا یہ ہے رسول یہ ہے سو رسول جتنے تحریک انسان کیمر نبی کی ہونی چاہیے کہ نبی کی ہر آداد ہمیں پسند اپنے پڑی لگے اسی لیے دوستوں یاد رکھنا لگا کان رسول رسول تم حسنہ لمن کان اگر جا وہ لو ملا ہے اور قرآن کافا دیکھ وہ سہد ادور اے میرے دندو ندی ہی کرو گے ندی ہی کو اپنا ایسے قرار دو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی نبی کا آسم نبی کا اسلام نبی کا سا کرم چھوڑ دینے کے بعد قیامت تک زندہ ہو اگر کرو لیکن تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی اگر ہم سب کو نبی کی محبت کے ساتھ نبی کی پیروی کی توفیق میں فرمائے نمبر تھری میرے بھائیوں آخر ہماد کیسے بنے گی دل کا خراب میں کیسے ملے گا یہ تیسرا ہمیں ضروری ہے مسجد کو آباد کرنا اللہ کے گھر مساجد کا وہ آباد کرنا مساج کو تعمیر کرنا مساجد بنانا وہاں آنا اپنے عشقے سے اپنے احتجاج سے اپنے نماز سے اپنے اس سے اور اپنے بروج اور انداز سے مسجد کو جو کرتا ہے مساجد کو مسی سے پکڑنا ہے یات سات سماتے میرے بھائی مسجد میں آنا مسجد میں بیٹھنا مسجد میں بہار کہیں دن کی باتیں بیٹھانا تھوڑی دے مسجد سے محرط کرنا نمبر ایک سامنے ساتھ سماتے ہیں کہ وہ مت کہیں کے میدان میں اللہ تعالیٰ رام کریں گے اے لو رانی اے لو رانی اے لانی ہے میدان ہو جائے تین اللہ نے پتارا رانی اے نی رانی ہمارے پڑوسی کہاں ہے ہمارے پڑوسی کہاں ہے ہمارے پڑوسی حقیقے میدان میں کہاں خوب کے اندر کرے جلدی ہمارے پاس سارے اللہ سے نشا سنا راستہ تین بار دوبارہ ہوا اور کوئی اپنی جگہ بھر پسانے کے کس دیکھا کہ میں خوش نصیب میں اللہ کا پڑوسی ہوں اللہ کے طرف سی ہمیں خود نہیں پتا کہ کیا اللہ کا پڑوسی ہے فرشتے کہتے ہیں جی ہاں میں اللہ تو کس لائق ہے کی آپ کا پڑوسی بنے اللہ پہ سما کے اللہ سنائے فرشتے اردو شاید مسجدوں میں آنے جانے وہی ہمارے پڑوسی میں سر میں آمنا دن سر سر مت رتن میں ساتھ سمایا تو مشے آواز کر سب آواز کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں رو لڑتے ہیں ابا کے آواز کسی سے نہیں ہدایت ملی ہے اور یہ ہے تارو آخرا والے اللہ تعالی ہم سب کو الہ آباد اپنا فرمائے اکورانہ بالکل آپ الحمد للہ میرا دور اما بعد میرے نمبر چار نمبر چار آخرا آخر کی کامیابی اور ان میں سے ہاتھی کرنے کے بارے کون سے لوگ ہیں نمبر چھاڑ رات بھر سو نہیں رہتے آوارگی کی گونے چہرے مجلسیں جمائی دوستوں کے گھر بیٹھا کر کے اور پھر آئے سو دے رہے ہیں تو آپ اتنا جانا ہو تو زہر کے پہلے صبح نہیں ہوتی اس کی یہ نہیں ان کے لوگ آخرا نہیں کس کے لیے امن ہوا کہا میں تم امریکی ہے سوچ رہا کہا بڑا روشن سی جس کی رات کھڑے کھڑے اس کی گزرتی ہے سجدے میں گزرتی ہے روکوں میں گزرتی ہے یہاں گراش ہے صحت کی نماز ہے رہا ہے رہنا کا ردی اور اپنے رب کی محنتوں کی امید بھی لگائی ہوئی ہے سہی راست قیام کرنا سارا ہی صحیح لیکن ایسا نہیں کہ ہم اگر بھی سکے ہزے گھنٹے پہلے ایک گھنٹے پہلے بھی اٹھ جاؤ سہارے ہم یس سے بڑا جنتی اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ نے فرمایا کو بھی اصہ پنش جو رات کے آخری حصے میں سہاج کی دبا درد فائد ہوتے ہیں توبہ وہ کیا کرتے ہیں اسی طرح سے میرے بھائیو نمبر پانچ ہر کے سامنے دعائیں کرنا ہے آخرت کے لیے ہر فرنا سر ضرور بنا ہر سرافرا صرف انسان دعا مانگے ہر لگڑی کا یعنی تو رکھتے ہیں سوچے کہوں گا کہ ہاں ماں ہر لگڑی میں وعدہ کیا رات کے آخری حصے میں دعائیں کرتے ہیں اصمت سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اثمت مانگتے ہیں کباب دنیا وہاں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسے مت ہے دنیا کی جو چیز باغی ہم نے لوگ کہہ دیا اور سے بڑی چیز اور خوش میں سے سے بچا کر کے ہر من سے جن میں پوار کسان کے لیے میرے بھائی کا قربانیاں دینا پڑے عمل سے کوئی ریکارڈ نہیں بنتا نمبر چھ میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے انسان ان عبادات کے ساتھ اپنے اندر اخلاق پیدا کریں اگر جمنت میں جانا چاہتا ہے دار مخلا کی کامیابی چاہتا ہے اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے کیریکٹر کو درست کرے اپنے میں کب ہو گروڑ نہ ہو تکبر نہ ہو پاگو ہو ان کے ساری ہو آج بھی ہو رو کماتے دل کا تر نہ ساڑھا دار اللہ ہم نے اپنے ان متقیق دنڈوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں کرنا سرکشی کرتے ہیں اے نہ کسی پر تکبر کرتے ہیں اے نہ کسی کو سپاسے اور کسی پر ظلم کرتے ہیں اللہ کہنا ہمیں ان تمام چیزوں کو عمل کرنے کی تو فیصلہ فرمائے اس لیے میرے بھائیوں اگر سنت میں دار ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تین چیزیں اور کریں نظر یہ ہماری زبان درست ہو ہمیشہ اپنی زبان سے ہم اچھی باتیں کریں اور اچھے زبان سے تارا لے کر کے دارو گلوز کے ڈھنگے دی بچے سنگلی سکھ بات سکھائے سکنی کہ ایسی باتیں کر کے ہم کسی کا دل نہ دکھائے اور اسی طرح سے ضروری ہے ہمارا پوچھ ہمارے سب سے محبوب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں مہمانوں کی عزت کرنا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آبر اے لوگوں بالکل آخر تم دے چاہے تو اللہ براضی ہو اور آخر اپنے کے دن اسے کامیابی وصیب ہو تو چاہیے سہیگ لند ہو مہمان آئے تو مہمان کی عزت کرے نمبر دو وہ اللہ اپنے پریونی کے ساتھ اچھا فلوک کرے اور نمبر تیس ملک بن یاخر جو چاہتا ہے اللہ کو تو آرادی کرے جنت حاصل کرے تو اللہ سے احساس کمایا ضرور یہ علیہ اور بات کرے تو اچھی کرے اگر اچھی بات ہی کرتا تو خاموش رہے اللہ تعالی ہم سب کو مل کے چوکی گیس فرمائے اسی طرح سے میرے بھائیوں بہت سارے احمد ہیں ایک سارے احمد کی جھڑ اور بنیاد ایک آخری چیز اور بتا دیں آپ رب کھن گلان یہ سارے ایک احمد ہیں ان سے تاریخ آخروں بنے گی لیکن تمام چیزوں موقع قبول ہونے کی شرط یہ ہے انسان کی توحید ہی خالی ہو خالی سو سبر کا الگ نے کہا روپیہ ارے یاد اور ابن سوالی کی دیر بار سے وقت ہی آگا تم میں سے جو چاہتا ہے ترقی ناخاس ہے اس سے خوش اس کی نیٹیاں قبول اس کے بعد کی کرے اور نام ہے ہاتھ میں دے کر کے اللہ اس کو جھنڈک میں داخل کرے اگر چننے سے کوئی یہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے اللہ من عمل سارا نیک عمل کرے اخلاص کے ساتھ عبادت ربد ہی آگا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے توحید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک بنائے سواد بنائے سب کو انجام دے ریل ادا کر دے ہمارے گناہوں پر سردا اے مسجد کیسے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کے ٹوٹی فوٹے عبادات کو قبول کے اپنے و کو جنگت میں داخل کر دے میرے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم نے ایک آماد کی توسیع نتی فرمائے ہر برائی سے بچائے عالمین ہم نے جو بیماروں سے باقی لیا کرنا جو پریشان ہار کی پریشانی کو دور کر دے ہر عالمین ہم نے جو بوڑھے بچے ہیں کو ہےٹ پہ لگا دے پڑھان ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ رہی سودہ اور ان کے آغان و انصار رہی سب کو میرے کامان کے تو نصیب فرما صحت واسط نسیح فرما ہم مصنوعت سے اللہ کا بچا دے اور ان سے کہاں ہے جس میں ایک کام کی امر کی ملت کی بھلا ہو اور اس ہاتھوں سے شیخ سلطان حضرت بہ ما جس شہد سے رہتے ہیں اللہ تعالی ہمارے شیخ سلطان قاسمی حضر بہ تو ہر بنا ہر آخر ہر صیب سے اللہ تعالیٰ کون رکھے اور ان کا سارا دیش ہم پر باقی رکھے ادا رحمین ان حضرات کو وہی کام لے جس میں آپ کی خوشی ہے ہر ایک ایسا ہم روک لے جس میں آپ کی ناراضگی امت اور ملے تو مطلب کا نقصان اور خسارہ ہے جو مزاہدین ظلم ختم کرنے مضرومی کو ہاتھ دلانے کے لیے تیری راہ کر رہے ہیں اللہ میں ان میں پتا ہم موبینا نشید فرمان ان شہی ہو رہی تھی شہادت اور شہادت ازما اللہ ان کو نصیب فرما اور ان کے پیچھے رہے کا اللہ آج نہ مددگار بن جائے ہر غلط مین دنیا میں جتنے مسلمان لوگ ہیں ہر مسلم ملک کو ہر ہرا بتا دے اور کہاں دنیا میں مسلمان اکلمیت ہیں اللہ ان کے جان ان کے موت ان کی ان کا ان کی کے عبادت فرما سلم اللہ کو والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأدل والحساس وإيتاء بالقلمة وينهى عن الفهشاء والمنكر والبسر يأذكم لعلكم تدكتران ورحم الله يذكركم وبروه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر Allah yeah.